جائز وی اور ہر اجاز و بےغت و بےمل دے اطلاع پیش گئی جمہور اگر تفیدار ہوے ہاتا سنا جو ہے ان سالے ہاتا پنن نے شاولے ان اور اجلاں میں نیا خلا کروا نہ خلا نیا باج نیا کروں اللہ اللہ بارہ شاولے مائکٹن اپون رائٹر انٹرٹون یہ دلہ پڑے دفعہ ما کو اطلاقات والے خلاف بیٹھے ولفینن قصہ قدیمانی دکنا سے بیات اومن نور اگر جسن کے حساب لے رہا نام تھا طالب محمود یہ لو رسنتہ اراادہ کرنے جائے جائیں бага मुقت قید دی بابصر بابا خالد نے سنجے وقالا کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب قتل خنزیر وقال جائر حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر تن فدیہ انتفاض دی وجہ قتل جائے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دی کہاพระ نبی صلی اللہ علیہ وسلم به خنزیر نا ان میں مکای کرنا ہو سنے اوہ ہرا لے کہ اپولو کولے رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولگی قط صحیح نے ذکر کراں تے متقوّم دے او دا بھی فضل بارے بات دے اگر او دا بھی فضل کہ تو صادق اللہ رسول المسلمان انو سنا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین تھے یذھیلے لشکرہ نے لکھی قوم ابن مریم قزم ابن باوال سلمان تھا با قبل گزر کے قریب چاپرچی بتا اس کہ سازید مریم داخل داخل سنت الجماعت کو ثابت تو اصول ہو قرآن حدیث رہ یہ سارے جن دین اسمان کے لیے اللہ کے بعد دعوت اللہ اسلام اوری تو فاق وقت میں یا رمضان سی اگر <سؤال> غلطہ اگر شکل مسلس یو حق جو مبل خط ماندر کے کہ مدرقید کہا کونس رہا ہے ناغیس رہا ہے ناغیس رہا ہے کہ دعا جوڑی گی لیتا صریح بھی نہیں کری گی دعیس آیان و غلق آقینا میں ازنا خلاحہ جہداؤ احسان صلی اللہ علیہ وسلم یہود قتل کر رہے پڑی آلوان انداء آلان قتل دعیس آیس آیس رہا ہے ندیس صلی اللہ علیہ وسلم ندیس صلی اللہ علیہ وسلم ندیس صل دغالا چالا قاتلن اسلام علیہ السلام رضی اللہ عنہ فضوالے ابو الہام وہی ابھی قتل شہید دے بے ذرانے عبادت دے تم اوپر برطرف کر دے۔ علیہ السلام وہ قتل کرے یہود ابھی بنا ابا الہو یا ابن اللہ نے۔ ابو ترتن داد خداد کہ یہود قتل کرے پہلے ہارے قتل کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی پکانے باتوں دی پکانے بنا دی۔ محمد ہے مکار لا نہیں تائی چوردی دا وہ تو یوں سماناں جگہ رہا تھا وسنگ کالجہ ادال الفضل والا نے مری ٹیگٹ اور زبری ادال داور زبری چار سنی بھاگ لے کیوں قصران ولادز محمد رسول بولے راؤ سے ہوئے ڈرا اس طرح پڑھیں یاد مسکراتے والے او کٹے اندر وچ لکھا مالی لیکن تو کو منگا کوئی نہیں بنتی نہیں ہوتا دیتا تو مگر دے نو میرے اگر تو اس طرح موٹرے باندھن تو نہ رات مختص ہوا اسے تو نہیں بتا اور صرف اسیں کی تعیر تو ہوتا دار پتہ نہیں وہ سے وہ ہر ایک چلو جی وہ سو تو پھر صرف اسیں کی تعیر حاصل <سؤال> ہوتا ہندو کرے مسلمان نے لازم ہے کہ کو چت تو موٹرے باندھ جو لاون جا یاد ہے شباب والا ہے اور دیکھ قراتے کو تو قراتے تب بھی گزر رہے ہیں انے تا ہے ہت اور اسرے با تو باہر اب تو احترام بولی چاہیے اسلامی والے تھے نا فقہ جی محمد نبی کے بجے جس تھا نہ ہوتا اور تاکہ فقہ جی میرا دا پپر نے دا نبی علیہ السلام میں جی پدی بار کھج دا نبی رسال یہ زمان جس تھا کہ سالہ السلام مذاکار کے ادا شدی محمد مطابق تھے معلوم اندازہ کہ نے یہ انتہاد کی انتہاد ہے رسال نبی کے جی میں لگا مختفر رہا تو رسولوں کے سالہ ترا پوری تو دا پایا تھا کہ دا سب قوت تجز کی حقیقت کہ امر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا یہ بحثہ کے خلاف نہیں ہے چونکہ سن رہا خود میں صرا بابشری محمدی مالک نبی نے فرمایا کہ سبوت بجلی ما معلوم تھا کہ سبوت بجلی الہاظ الوقت ہے جب وضو کے انسان با مدار چاہیے کی وجہ ان کی زیاد تاکہ کے مقام کے سید لیکن سین صدا کہتے ہیں کہ خدالیا ایا تصحیح اور دیو جنا دا مارشدا میں کی خیال نے جیسا اسلام نے کلی کو جنگ مسافت از اسلام دا ثابت ہوا دیا رکھ انگریزان ہرامے کیضا کریں رضی اللہ فرض جہاد منصور کی دی لفظ ندیدی کے طالب بنے جنہ دی دیے دی تینوں اندر سفر دے کیوں پڑ جواد اشداخ کو سب دا مطلب کر بنے نہیں کرنا چاہیے مطلب کے او پیغمبر دے موجود نہیں ہر بات پار, نہیں. آن آن موجود پار, موجود پار موجود ختم موجود موجود سی ختم نارے مصطفی کے لیے ثواب کی لیا جو کہ کی جس ایندر کے ذوالمال مال وہ تیمان بتول مالش حتا لايق به احد اور بھی بنا ان دولت لايق به احد اذن ختم دی درایت سو بنا ہمیں تابا اللہ درجان کرنمے کا دیوالہ ہے اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام خالص مخاطری سدرت کو دانش کرے اے نبردہ کو شمعات باب النبی کا میں نے تیرا باب اور جو جن نہیں ہے تو اور کہے واظ المرضا نے مختصر اور شیڈال حضرت جنکم شہرام بھی پہیر باذ حلالی کی شہر بیتہ حرام تھے سندین دل جوڑو جما کے کوں چلا ہو ان دا دا بتھاری کیلو تے تب یسر رواہ رواء کو سوا حضرت نبی کی موصول دے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سنن کے یہاں تے سنا اور نذر نہ نہو تمہیں آنے بنا یہ کوئی برابر ہمارا کاہنا فلاں بہت خراب تھا فلاں بہت تھا میں نے فلاں ان لبہ میں صاحب سمرد روز ذکر کے ہر ایک شراب لرات نبی رحمتہ وقات اللہ تعالی ان قتل ذک اللہ کے تعبیر رہا ان کے پاس 10 ذیل پیسے علم یعلم اندر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قا کر دا یہودی یعنی بھی اس میں اللہ کے حلال تھی مت ارچاگی دا ہے کری پتہ اور یہ بارے میں نواز نے جو مروہ حوالے میں لاورق نے پاس نباوہ حادثہ سے جوڑ ایمان بیان کیا خرصولی یہو تناسب لگا سب کی وائل کے حرام میں در میں جوڑ بندار کی چہمت میں تھا حرام الا فضیلین کی ظاہر ال لوگ جو خرصون تام نارواجی سب سے مناسبت ہے بالا سمروز نہ دا جا شراب جدا جیست یہ دا ساری حد صحیح واضح حرام بنی بنی بنی وقتی دا حل جو رکھلا دار کے یہود مار کے قرضے کو سنبھال مار گل سے دی حلو مار جائز نہیں نا امام صلی اللہ کم چیز حرام وا یل سرہ گزرے سرا حرامی گنو اور دار کے دا مارو مثلا یہ کم زراعت وصول الحر حرام ہو زراعت وصول الباح مباحہ تے وہ جو فقاہیہ وہ قسمتی مباحہ و حرامہ مباحہ فقضي ذي ذو الصلح الحرامين وغرامت عندما قال الله اكبر الله ي ماما کا سوال یہ نہیں کہ اب اور ہم موائد پر ہم نکالے لے نہ 10000 چاڑا شو توول شو ہمہاں کے مزارے کا کم سے صاحب چمکروڑی تر ساتھ پر ہان کر جوڑول پر ہان سے چار زیرو ہوئی تو لازم ساتھن سے جڑول سے ہمہاں تراوت صاحب چمنادی مکھوڑی اگول جوڑول پر ہان سے کر انتقال ساتھن پر ہان سے وہ یہ تا نہ بلونیا تبواہ تا نہ ان ذو قادر ذو قادر ہے وہ فقارہ ہے وہ قادر ہے ذو قادر ذو انسان ذو قادر انسان چینما معاشتی من سنہ جدی سما معاشت تو قرہ بس کا روزی داد کا پلہاتا جیسا پلہات کو کا سکو تو انتیاز میں یہ تو ثاویرہ جو ہوگا داد ثاویرہ ادا کر تو بھی ہمارا جو ہوگا داد ثاویرہ لا وہ حدا دل جائے داد لا توجد ذات ثويره داغي بي وہ حدیث کا لا وہ کا نما انہاں کا اعلامات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما انہاں کا بنا مجررہ تھا حدیث مارتے تھے نبی علیہ السلام کے وجه سمے تو یوں کو حاضرین نبی کے وجه میں تصورہ سورۃ الفین اللہ تعظبه خطا یذبط به ال روح ولزمنا فنتیا ابدا تم تصویدے انہوں نے تبکان کو ارشاد اور نور من سوور سورتم ساچ پوٹو میں اس تو موجود سے وہ شکل پوٹو قائد اللہ مازجبو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ادتا دی مصورتا سمع صبور حق تان روح چکو کی قدر سورت کے ابن پوٹو کی روح لرا لاربگر چکو کولی و لیزم انا بہندی آبادان شدے پکو نمو ککو کی دروح پدی کی اس کلار نم رسکوائی ورن زبا خواست دین سری بن حقیر پر رانے سری کمری جنسو کی بھنور مقام آدکی او دا اولی دا واحدات اولی لیکن دا, اول دا اشارت وزوری اشکال او دن خود آدمی بیچ مصویر با حمیشا معصبی لحق قاینت وخفی آل روح اکو کبا دیکھ روح دا او دا محال دا جا دا او دا محال جوانے سمنا دا فا آمی سب معصب شد او دا فو جاہت جاہت گناہ لرا وہ حمیشا تازیب لرا جاہتی ساتھ جمعات مستدار ہے آنا میں سیدھی بہترین تحقید دیگر پر دیگر حاضر ظاہرم جی قادر و مستحل لن دا ساتھ اداع صلی اللہ علیہ وسلم حد تارم دعوی دا ظاہرم فقاعتن کی تکایت ہے تصویر و باس نالو خامشہ صلی اللہ یاد مستحل کی حضر مستحل لنسوا کا کرمکو مسلمان اندید رسو رہنا اپس اعلان دا گناہ سوڑے کارفی دیگئے حاضر ظاہرم دا ساتھ دا دا دائم دا مستحد کی استحاد کا استحادہ لائبری قسم سزا دے وہ خبر ہے نا کہ جائے کئی گئی اور اللہ خالی بھی پوچھ جو کہ جو مسلمان جو نہمیشہ دے کال مسلم کا مستحد بظاہر جو سجدات کہیں کرے نور محسوس طالب پریاں چ اللہ کو عاسی مال کے غیر مستحیل بھی دعوے کرے سجدات کہیں وہ کہتا ہے ابتداد و تمام فریضہ کو نہ جاننے تن بے ادما فریضہ کی بنا پر سورہ قرآن کریم اذن اللہ لا غیر سجدہ نہیں ویا بدمع نظر کلیمای یشاؤ حتا ان بہا یہ مصیری قضائی ان مسلمانوں کا کاظم نے ہمت سے دینے دی دی مسہر یہ جائے کہے کہ نہ نور رسول نمانما ربما نے جو دعوی ذکر پرابن رضی اللہ پاکان سید تراو خط صاد سڑی سینہ تا تک کرے چی خفچے غریب نہیں سی نا وہ کاں سارے سڑی سینہ تن کلا پر حضور سخت سرا واستب لوجه مکھے تک جڑ شو اور تا وہ ہتا الابتہ تاجتے تا زلا انابت کہیں کا تصویر رقم کا ارکان یہ ہیں بے تاب الا ذکر کے ناطے نہ الا تصرا مگر جس جوڑ کی تصاریف والے کے ترازو شجر تصاری بغیر جو حبابہ تو تصویر جوڑے بے نگیل جوڑاں معلوم نہ تصویر بغیر جو مکا جائے لیکن لحاظ انشاء اللہ شجر فل میں شاید تبو جی انداز کر دام بعد خاص جہاں ہو جائے نہ کوئی شے نہیں ذبیح ہو گا کا با بندی نہیں دور جب نہیں ہر انت جواب کرو حلیہ اورا قالوا بدران محمد نذران نذران کا حالت میں کہ نذرنا نذرنا بس اس کی کر اس کی کر اسوں نے بتایا کہ وہ نہیں بات علاقم دین دین یادوں دیہا garlands اور وہ قالا ثاني نذران نذران بتایا جنہوں نے انان نذران ہا کرواینا بابا کاروبار تجارت کے علم نے وقار اوبن امام علی سے رسالہ مال قلی تعلیم التجارت تم خبر وہ حرم حرم, حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیال حمر کم شے کی انتباہ حرام ہی سمجھا حرام ہی نہ اگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیال خبر لا موصول ہے بدو سو نبی کی کرسنا رواں ہے زیادہ کوئی بات نہ فاصله ہے اور سارے میں مدان گھر میں نظر نہ یو رجل اعطى به ثم قدره اگر سے چوارے کا عحد زما کو منبانی الاحد کو زما کو حرف زما کو منبانی عطا مفعول بھی او چڑت شہادت جادہ جنور تا نا یو میں با بعد لے کلا یو تو اوڑے کلا بسراڑی کشہ دل اائر تے بیادر کلا نے رجن عطا بی سم غذرہ تو ورکی احضر جما پنوں بار جما پق دے کر غذر گئی غریم رجد ایمرجن با قدم کلی وتا با ظاہر دے با فرن فاکنا سمنو اسب خر کی با سمنو او فردا وی سمن ورجو جس تا جرا کو سر کی رسل خرن تو سن پنلو نے چکر تے پدی ترتی سمنو ورجو جس ہم نے سنا ہے کہ ہم ظنوں کی صفصفا خاص کی داغنا خدمت خدمت یوں کہ ہیو چلے توے وجہ نو ورتے برمے تاج نہو واہ واہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہودے ریے آجنے گئے تصرفات تم مشرکین نے جائرد تو میرے سے بنالو سر کہ ہم امر دین علیہ السلام یہ ہورتا فوکل تور دا اراضي و پانی کنے جی شرن اگ نا پیے مجھے کرواتے نا عدمہ پوجا نبی ہور نہ راضی ہو کم بندوس کے کرمال ذکر کے یہ جیمان بخاری پر شروع تو حادثہ ہونے موذہ رہتے وجرے نے کہنہ گدا حادثہ ترسا نہ یہ کی میں تصنیع راضی کہ منج جماعت جنازہ تجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتکمنا راضی تم نے سلمائے راضہ یہ ہو میں شرو شرمہ راغ توینہ ہو تا سجے گما کے تلاغ توینہ دا کے پاس ہو اتنا ساتھ نہ کہ بھی نہیں اللہ کے خلاف نازک کا خاص مقام مادر خان میں دام کے بارے میں حیوان حیوان نشیتن مصنف کے لیے رائے کو قابل دام اصل لے لو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کہ بیر حیوان بالحیوان نشیتن جائز ہے امام مالک تبادلہ نہیں تبادلہ کے مختلف الجنسی موذہ متحد الجنسی امام ابن ابی مسکا نے دیگر روات مارے اور امام اب حنفیہ حنبلہ جائز نہیں بیر ثوان میں سمرا لوگوں وہ جادو دعوتے نے میسی مسلسل دی کئی نہام میں حیوان بالحیوان نصیات اندان واچ گن ذکر کئی بخاری اگر وقت ماہر شو تو تاروت کرتیا تو بلا سایہ تو بھی یہ اپ اور بے طبیع نس ستم جان کہ میرے چاغر وا ناصف نے نے فاضل رواق نور اگر اگرتن نسوس کرے اگر پھر یہ درالت کے مناسب دی دے اور بترجے پھر حال جواب دے نقد محرم دے دامو مہاراج مہارن اور کشمیر احمد علیہ ذکر کہ حیوان قمت مانے قیمت کی بے اوفان اور قبل حیوان سکے عمر؟ عمر عمر عمر عمر عمر ضرور مضمون لازمی کی زمان چپاہتا ان شخصی بگلا بتا پر مقام کے راگے بہا پہل دے یوہی کہا انسان نے کہا الفاظ میں راضی رہنے تھا اور مجتہد جاں عبد الناصر رحمۃ اور کئی با وسرداری با رہنے مرا بھائی مشہد جامع بن علی عمر نے فرضا مقام کے اور کرماری عبد القادر ترقیب استرات میں مکسم ہوئے یوہی کہا کہ زمین راضی دے اگر باے تھا اور صاحب یہاں نماز میں شریک مثال میں مرز عبد الناصر مرنے ها ها، اللہ کی، ترکیب کی فکر سے نفس اور تابن متزدانیشیشدا راولم ساتو تمنا تابن تبانا پھجلتے بانی ان پر سباب لکھے تراو زرهون سیاد کی اور ان مسائل لوے لا باج لا باج ہے جواب نہ لا لا لا رہا وہ دامکتب نے چلا درہم بن درہم میں وہ اعداد جناب علیمہ نے ہر نہ کا نامات کی آنیاں وہ مصباحیہ تھے اس سمے سکیا تو سال متقین کا ظاہر ہوگا یہ متقین تھا نبی علیہ مسلم راضی اور وہ سمجھی کرتی ہے کہ اجماع ہے ظاہرن ورا کے نبی نے سنت الٰہیہ جاری ایزو کرہ بن دین کہابو صحابی بیت ترا ولا خود پیش کو کتابو یا ابن الاسی این درک چاوند بن دین بن قرظہ مشرہلا میرا بھی ہے کہ ذو نو وقت وہی قتل مفاتیب میں معلوم تھا کہ یوح استلاف جیسے کہ یوح اور دین تنپور کا اسلام میں جداد اور اسراو تننہ ہبا علیہ تا وارتے تقریبا دین تنپور اسلام میں کہنے کی حساب تمام شریف ما بین الذن کتابم خزان طابق جتئی داغر وجوه مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقام وکلان دے طرح اداب باسی بدیکن عوام تے مسی پرواک کرنی کہ وور کو سورا رکھو اس طرح تو سب حاضر ہوسی دارن اس طرح تو تناسب بدی خاص کہ دا بیر حیوان ملوان تے وور کو سورا کھیدو بدی لحاظ رضوق کرائے راجہ دار چے نسبت نشترام اجازن دے باب الرساله اجازه نے زکات اور ضیق میں کے داخل نہ شویلوا کہتے ہیں نواکی ابو تھا اجازت فضاریت میں جا گیا تو رد پہ دیوان جب پرونگی لاشویل پر وبسیت تیرتی بہاتل لبارہ نبی علیہ السلام دعوی فیوس کی اور پر جلو رفتے اور لیکن دعوی تعبیر پر اشتراک کر رہی بابا رکھیں پر تو علماء ملتا جائے درد جائے میں نمینہ ہوا دار پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا نصيب الصبيات ان حاصلوا سبع بني جہاد کی نحب الاسمان من قطر کلمات فقیت صدر عالم نے قدم ڈالا تھے تربالو اور جیسے رچہ حضرت احمد وہ ذکر قدم میرے دی خرصول ناروا دی اور دخل دی رضی مجدد ماجد کو ان سب ہارو لے تو رضی فرگی راش داو ستہ مصطبا ذ کا وعمے کو بران تاج ہے منع ہے تجو مطاب بدی نہ بغیر ہے بول اسماء وہ قول اسماء کے لا فرق کی ظفر تم روزی قربان کو بقہ مترا بلا چادروں کو ساتین فمان داغ کہتے ہیں وہ تمہاری باہر دفن تھا وقالوا انكم تفارول ذلك ولتان گا کہ چادر لا لے کو نہیں پھر آپ بتاسمے اللہ کا کرو نہیں دارمی تا تنس بالله بالhormatene lekin marbi injara ukhla kauna la nakum la tafaru zalikum wa an bil azzaqa binna hada sabab azr mufeed mere sab maqsad ki talaab hazm ulum se sab azlum ki rishton uraqi la nas yaw las cha allah binab aap mukaddale na baqi darabuji nahi aata illa wa hiya qabidat qabduniya tara wa kun ke azul bait mufeed ne me ان جواب بیان متبر ہم سے ترتی ذکر کے بارے دا بے شواب ہو اور حناب نہ ہر علم مسلطان کے مدال مطلق جائز دیکھ متبر مسلط بھی تو متکلم مالک مولا تو یہ کہ تو زمابلہ نبالہ یادا یا خود یا سلام سے کے خدے و ریا و ریا کا نام پتہ ہے نا پتہ نا انا میں کہنا چاہیے میں با نام نا نا ہے کوتے جناب سے اور اس لیے قرات مراد اسلام سے مراد ہی ہوں تومانا کا یہی تذلیل امام بخاری تھا تمہارے شابر وغیرہ جوابا سر مطبر وغیرہ حديث ترتيب العمومات للذقات دي الى الحد الله تعالى <تصفح> بالاسم اني ماري مكره قال الله تعالى بالاسم كما ذكرت فبينا في ان جائز مع جواب جناب نور جمع اور میں وہ ہر قانون ذکری دا دگسنج جما مر دار کی تعداد جما دوائی دا معنی ہے ولاین الہانے با زمانہ یہ قتل ہا و باجرا ان دو جما مر ذات ابن قبر الاستبرہ وقرن مرضہ واذا الروزہ تو لگے بین دو پوری چھ چاگ تم کی جاتا یا ہر چھ تھی اب وہ تراق بین دو تھا یا زال تے تک گلاویہ کو کارو فسب رہے رحمها اسمراد ابن رحم دللہ یا مشتریہ دے سکربان کئی چیز اسمراد وچ فرتن یا ہر دے سرکار کی چیز اسمراد وچ شکر ادا کی فرک ذل بہ رحمھا اسمراد نے کی نپا کی طلب پاکی در رحم تعلق نہ اسمراد نے دار تنب کی برات او پاکی در رحم تعلق نہ پہے بس راضی لو ہے سب جہاز راہے موارے مارو پاک لے در تعلق انہوں نے کہا کہ صحیبہ ویولا اتتا تن عزرہ انشترے استبراد ضرورت نعزرہ جنہاں پردائی بقارت والا ہوئی تو اگلہ وہ دا بستق نمائی بخاری رہے لباس جنہاں تو جمہور بستق دارا چی استبراد قسم کی با غیر عزرہ جنہاں پردائی کیم دا جنہاں کہ اگوی وہ عزرہ کی, کی استبراد حاصل دے لبراہ باقی با با با با حاصل دے چونک رشترے بے ضرورت سری جمہور زکران کہی کہ دا راضی مرد حق کرنا کر اور تو خولاری جائیں مال ہرام دی حفاظت تو وایک پڑے دو مانند نظریے کہ من کو حدا مملکہ او ما مملکت ایمان ہو لٹھوں اسمتات اچھا قرہ سجائش ہو البتہ اسمتات پر آل بدر پر اگر عام استثناء بنا فنور مسوس باقی راغنور اسمتات فلاط ربہ جاو جاواد ہے او ما مملکت ایمان ہو او یہ اتنا عبد الغفور بن دا او یہ اتنا یاقین در ایمان نہ کرنی ہے ابھی اگر ماری کی کلام جواب ست صاحب قره جورسن حلال کی طہارت قام مطلہ دنیا ماری نا فڑا بنا بیا وادی کرے جو رسل نا جنا وای تھا دین پر توے لاو دیماوا ہنس ماگا پدے دے گجری دے وڑی نا میں جو کہ حالہ نہ کینے تھے سویل بغد سر خان سرمن کی جوڑی کے صاحبنا عمر صمقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تے اور براہ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اوی یا تیار منجری کاوی در بار رسل فضالک کامن اندامین اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یحفی لہ یہ تیاری اوی دین فارہ رسل فضالک اوی تا منجری کا وہ تکیا اور جوڑ لگا سمجھے جو اندو بے باندے وہ کہنا سنبی رسدوں پا کے او رک متو تو پتہ نہ ہو سفیہ رشتہ ہے نو کہ خود سفیہ فن پا و زنگون درے میرے سے قدس رخیوانے سارا تھا بابا بابا بھائی جاتی والا اس نام ہے جناب علاداروا وردان اثر توردار می اس نام خدا رنما طالبان کہیں چند مصان پوری ہو اساری قدیم کے ہر دئی سنم کی روح ہوئی او کہ ماتش پردے خر دل جائے روح سنم خر سوال جانا عزیزنے عزیزنے عزیزنے اتلا رسول اللہ, دا ان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ سیدی بہترین توجہ دکھ رم خبر دے ان کا رسول ماہدہ جملہ میں خبر خبر اسم بلگا دا جسر دا دا خبر بیڑی چکل تمہارا مشکر ويساس بها بها الناس ويقولون في البلدان انتفاعات ماذا قال الله لماذا جاءت ذا يسمى؟ قال الله هو حرام لا سدور دي حرائيه هو حرام فيه هو حرام انتفاع هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزارك قادة لله اليهود إن الله لما حرمش هما أجملون سما فأجلون سما له فقال بأجما دسنا أنس الحماده دسنا يلن قال الله عليه بہت شکر کرتے ہیں ماشاءاللہ رسول اللہ ایموسلہ صاحب منع ہوئے بنا قد حدیث احلال چاہیے وہ حدیث ہم کو اول بہلت کہ کن حکم کو نے سارے فقطن کے ناب کو نہ ہو بال تو یہ سبنا منع لکھوں شارح تجیز کو دا بازو دا کل سے نکلو سے کر کر زرا کل بہراسا کر ماشیہ اندیا کم سے حفاظت جائز نہیں کیسے بے جائز حفاظت جائز نہ جائز اور قابل نہ تو جواب انتباہ یا محمود پاور قلب غیر مجاب ہونے لگا نام کلامی دو جنگور و فارسی تسدیل و پاور ندما منے اب یا تنا بلا نیو سنا تو ہمارے قانونی شاہ میں نبی اکرم کے ترا ہم ان نبی مصطفی رسول اللہ تنحان فرماں چالیے ہمارے دل و حلوانہ مارو عالیہ مارو جنرت زانیے کی فضیلتیں حاصلیں لو حلوان کار اگو جنرت کاہن سے پہکانت حاصلیں کہاں حرام ہے زانیے وجہ و جنرت تھا متانا تھا مطلب